ما الذي يصل به شار الإنساني وكان وطون لارا به بأس أييتخذ من الخيوط والتوحبال والصورور الكلاب ومرريها في المجلي وقال الزور إذاذا وورغفي إننا ليس لو ذ أن غي غير توزلي له وهو أن غيريتز به وقال سفانه هذا الفق بعه طور اللهز وجل فلم ت إفاائ فلم يجد مع ف فلم تجد معفتيم وعذا ما في نقا ما الذي يسل به ضرون كان بابل مربی انسان دا باپ نقصانی گراند لاول اشکال پداڑو باب کی بادم انتباق درواز بانی بے دہی اشکال دفع اور بیان اور الدلائل ہزار وابین کی پرواتمانی دلیم تحقیق بیان دختلاف دذاہب صاحب جی کمی باغ بخاری جی کر پڑی اور بات نے مارا لاول تحقیق دناسبت اصل مکھی التما رضو کر شو حضرت ذکر کے الماء الفی شہ انسان حضد کے حکم البتما طلب دو کے حکم الماپ اعتبار شعر السان سرف او ذکر شو و من تحت دو بو کے نبی من دی دو دی دو دو چرافٹ نہیں دی وسلم دا دا دا دا لا دری لال ترسیس ترجمہ کی دے اول کے دو بات برف لینا ہو پائے چلو رہا جی باب مرپوراتے آئندر وات دے دو دو مطابق کلینا سلام پیش سماپت دینا دریاؤ درورکار کے اجزا پری اجزا جکر جو پاون کی چیو آپا گوچ بھائی چیری انسان نیل پاک میں سر ترسیل کا چلو روم جذدار وہ اکلیہ وہ اک لحاظ کو پڑا پیچھا رہے وہ اک لحا اضافت دمزدر پائل ترے مقوب تو نہ دیکھا وہ اک لہا باپ بارہ دست کی دفتار اس پہ اضافت نہمزدر مقوب تو کر دے و اقلها جردن دسو دنگیدا نو اقلها سیلا اضافت مدد فائل تدے با فبارا د پرلو دسو کی دثارنا انو قام سے پرلو کی ندا مردار شو کو مردار نہ دے تلو دا اذا شری بن کلوچ لینا دا دا دا دا اللہ اترگی مینے خو کی دا بائت سے د خولان د خولان سبب د اراد درو یت دیکھا دی رفا دل <سؤال> احتمام مستقل باب آگا دار خبری لبابن تل باب دل خبری لگا اندار دار خبری لگا لیکن دم جو شونو پا حقا تھی اجزان تل جمیل سو شو کنزا یو کی شر انسان پوبوکو وردی پلدی کفاریتی دامسالا دیم جو طرح اسوی پاکا دا کفاریت را دیم ممرو سبب نجاست دو جواز کردی کنو کردی درمو اقل آج سپیدو اخکان وفرکو کی مردان شک م دلارت دل کی فاقی بانے کو کی دا با حدث سنچ ذکر دام انطبق قد از اول جو او دا حاصل دا غید آشد چی او بن پریتی کی فوقو دے اکتوبان اچھا اسنان پریت ندی دو جودہ پاتشو بردک ہے بری پا بابی سانی کی طرور روایت دی منک ذکر کر چی دام مستقل باب ندی داد متلقات و بابی غل ندی خوبصب اب دو باعت دی مسلی ساد خرمسان بائی من آکتا دی دا دا دا پر استفا کر حکو خیاست انتباق ہوئی مسجد ہاں ترکلا ایندن ضروری نہیں دی منڈے ایندھن ضرور نہیں دی مر مسجد دادی خر او حادی سے رابے مطالب پا مز پورے جز دے جوز حاشی باندھی کر دے وہ اک اقلها انتباخرا فراکا کسی دے ماں گرم آلم چیار مردا رسا مارے أجزاء <تصفيق> أجزاء فنزو شدو هذا في الترتيس هو نوم إنشاء الله أجزاء فنزو شدو هاو هر يوجوز دفعر من تباكو كون دابا مستقل باقرده كي دغي اقتراض واريشي كنده هو سألو تنطرر حادث راولي دي ويوم یو تباكو دا دخونه دي دعا طول دمتالقات دغي اجزاء هنه دي دعا طول أجزاء فنزا أجزاء دي فنزا مصري دي دغي تفصيل سبب بنابراینتی دوجو گردی کنی گردی بغیر کلا دو حدیثی کرتا نہیں گردی او گام نہ وثل کلا بغیر فاراد بیم حدیث و بابستانی کے نہیں کرتا ومبر رہا بغیر فاراد دریم حدیث و بابستانی کے نہیں کرتا واکلہا پہاچے والے جو کم جو دے بغیر فاراد کرنے حدیث و بابے با با رام ایک بھائی کے نہیں کرتا لوکم کلا اذا شایبل کل و دیر فار اول حدیث منتبع ہے انتباہ طلبن وهو تفسير المسائل في ذمه السريد بحاجة تجيبه تفسير المسائل ورائد ما محارم ورائد ما محارفة ليه يكمل تردد أولا مسالا جبهو بوكي شر الإنسان اكبر ديه بفارده شئك فارده نشئ منتصف شوافه تدار بفارده جي آغين تقول جي شر فهو طوائر او چکونا جدا شد بجاننا نا جاستے، انو چی خوبو کیوں کرتے تو وہ پھری تھی جا مہور ہے وہ سراثوں مسلک دانا چی دادی پاک شرن اجزاء انن نل مؤمن الرائن مؤمن نفلی تھی جا داکہ اجزاء پاک پاک دی کمتصر ہی دا بدان تم پاک دی اور بل انسان گھس رکیے کیلقاد مختار تو بخاری کے کی مختار کیا سرجم کرتا ویت بھی کر کے کہ جن پریتنے والے بن بیل سمجھے تو صاحب وزن سے ساتھ لیں تو تب یہ لا دلیل اہل خصوصیت دلیل کو خصوصیت بیان است دیاں دمار انسان طالب ہندے ماں بخاری مسلک وشاعلہ مسلک جمہور دی, دی مخالف سے شوافی ہونا دیو سلام و سورن کلا یوتل سی پاک ادب فلیتدا و ائمہ و سلاطو مسلک دار امامہ ابو حنیفہ امام شافی احمد بن احمد ادا مبارک اکثر شراہ امام بخار افسر شرح بانے مسل کے قورم کے چاہو جو مرکز مخالف جو شراہ مطابق افسر شرح دادی کرکئی مسجد مالک دار وقت اہدا مستد بخاری داحو دا دو مسجد در مسجد دماغی زہری دالویت بخاری وقت ضرورت کے پاکرا جنور پین مل جی اور اللہ پاک کرا مسجد سشال معلوم کی ہم بخاری کرے گا کہ اس کرا جو مشکو کر دی وجہ مسلم ہم امام مالک او اور امام بخاری مختار کی شرح عنا شدہ اگر اگروال چکم کو بابسانی کے روان دے زا شرور تباہ فی اناح فل یب صر ہو سب دا دلیل دی, دا عمر تا جی دی. تو دی. لیکن دا دا نور ساس دا دا. دار جائز کو چند جواب نہ دردا سفری کی سب دا لازم دا دا کم دا پٹھی چیزاں سے اندر جن رآ قلبا نیا قلوس سرام ادرال شفا خضر رجل خفہو فجعرین رکو رہو وجل سلال نور تفسری محرام منکو ہے محرام نور سبری کی دا وجل سلال جاہر دکھر چلے جوٹھر اس کی جواب دا فکم دلالت پہلیبانے کی ازا دا پا کم دا کی چی؟ حیوان دی احتمالات وجود دا دا چی پن بانے کی حوری لائے مقابل لاپ قندری شا سات اہتمالات چا بھی پھر وقت اگر کچلے کو موذہ کہ وہ ورلے لے بہکم لے کہ ثابت تہ جدا موذہ بہن دی زمینی سڑی اگر کم موذہ موں منذرہ صدا بکم لے کہ ثابت تہ کہ بڑا موذہ بہن بیاگ منضم کرے کہ جدا گڑھ اہتمار ہا سی اگر قضا مسلمشی کہ منذ پہ کرے کہ بڑا مزہ مے شاید من قبرانہ چکر نہ کرشی خود بلا ان طالب الحجت دے جمع مال القاری لا حجت مہام سے تور ہر دا مالنی سرا جھوٹا فری ترا دس مسجد کے الما سر نسان ابر سو رہا چبو فری تری دانوری تب فل رات دو صوف کے دانے کو جو سماجی نفلی تھی نہ من من صرف مرور دے. نا مرور او نے بدل میں شد ال نہ صرف احتمال دے مسجد پاک نے بال یقین اور سریاحوں کی پن اجازت مانے کی او جمہوری چرتا کا دل دارتار دا تو, و کردی دلیل تو دا بول بری طاقت نمکس تنسی سمراجی اور مسروم سیکالی میں دا دا, دا, دا, دا, دا او نو مسا سو مسلطر کو سگار کی تصویر سے تم چنورات کی, کی غلی چی بول براض تصویر سے تصویر سے کتنے سر خیال کے مقابلے تمصیل کے تصویر کے داخل و حد زرے دری دار راوی درخت اب حرل نہ ہو دے تجدید کی تب ترقی کو لہٰ امر نبی رسم کڑے حلت مانی مانا چپی نے صاحب نے تو ان جساتوں دان میں جسات کو قدنک اوپر دے طرح خروجامی نے ایک تو دیکھا انہوں نے دیکھے خروجامی کے لیے خاصے ہمت کے سنگ ور دے کتنے گرا کے اوپر تیرے پنجے پستی ہے رسل ذریعے اوپر دے کے اوپر دے گا نا یا نور ویکھ برے تخلے والے فجی کے اوپر دے اگر کلا فنٹری اوپر دے میں یہ دے بزاف فریدت کنے تو کلا اوپر دے ایسا بابلائی باب جمہور واگ جی اجزاد انسان کمر تصلوی متم تصدی منت صرش تھے دام دل کراپ نہ جائزہ شفاظ الرگی انتفاق اجزا د انسان بانی لقرابت ہی جائز دا وقال دعنا احالته دالد سا و پسند مسلمان دا و لازم نے ابو محمد محمد بن الحسن الشميني روایت جواب کہا اصل ما صد لما بحل كذلك الرساله لو جاءت فاعد اخذ من هل قيود والعباد دادم جزء و سن كتاب تفسير بن سراج کر شو اکثر شورا ذکر کی کہ ما بخاری دے موالک وصلے ذکر من ذکر کر شو جملے نے علينا بتارند عالم نے ان ذکر کی کہ داک ملازم نے چلے بلکہ مقصد شاہ شیخ الخاری اما بخاری لکہ دا رواہ اچ کم دو رجل عقل بنداں دا درخواست دروازہ پر کی داور ارشاد کرے کل فی انکم قد یسرہ سبع حضرت تو زمان کی بنیاتت بارے کی مارو اچ دروازہ ہرگز تصددان بنیاتت بارے ان هم ترددن پی امام بخاری پے چہ متردد دی ہوئی سر نے بوسو انقلاب بغرہ کدی گربہ نوتے کے چلا گا نو رواہ تو حالت میں لاغ ان هم ترددن و معلوم کے پانچ ہاں نہیںری چیز کر کے نہ میں با اوز پانی کے یہ قول اللہ زوجن کا فائنل تجو ماں پتہ ہے تمو کو سورۃ عدم وجان تبو کے تیمو میرے او سرکل کم سے دے دام بڑی جو بو سرکل موجود ہو موجود نہ ہو میں با تیمو نے کہتے ہو ان لقطے جو مان جو بم نہ مندے وقت تیمو وھا او سر وں بڑی خدای دی کرتے ہیں نفس میں ہو شیان اور ذن کے زمان نے شک لے لگا چی نہما نہ ہو جمہور شو مكتوب وقفي النفس من ايشان زما بذكر الشفسا وكفتاي مما ان ما رحمات باهره دي او ذدي کے خلاف دے تدويج نے توضؤ به و تيمم جو به رحمات گئی يتوضؤ به يوضم كيفا او سن قلبا نے تيمم تيمم وہ دالہ بجا گئی توذا روات ما کامل جو دیوان پوری ابن جيرين قلت لعبيدا عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم من زمان صحیح اختیاری بیلی السلام حاصل کر رہے ہیں من دو طرفنا ان داغر اللہ تا مطابق صدر او من قبل اہل آنسوں یا یاد طرف خاندان دانسوں رہے ہیں ان دو انسر رب دلانوں طرف رہے ہیں ان دو ساتر سرنگی مصددار رہے عندي خالا لان تکونا اندی شئرہ تنویل عبیدہ لان تکونا اندی شئرہ من الدنیا وما فیہا جناب رسول <سؤال> محبوب بلکہ محبوب شو دا نہ دعا دویم رواحات نا آندہ دا, دا مطالب دو جزے والکوری عرمی سیرین آران سننن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسہو قلت نبی رسلام سر و خراو پا حج سر ویداع چی کان آبو ترحا اول آخذ من آخذا من شہریہی موابو ترحادرہا وال آغاز سنکیتی بختود آغنا آرزان سساتی لیو حاصل دو وجل سلاح زائد کفاق نوی فالیتوی روال باغازدان سساتا لی تفس کو ابو تر کام کے پتوی نے بہت دفضان سالوں نا چلا گے نا بعیث سبب ذیرات دروے تے اس طرح اہتمام پہ صحت با اہتمام بخاری کے با مناقض مضاپہ ہے کہ مقصودی باب نے نوابن پھر باب دے دے دی روایت مذکورہ فی هذا ذی سابقہ روایت کے اجزاء و مراکبات من ذکر تو اذا شروی کلوت یا ما حکمهم سوز میں ان مقصد دا نہیں اذا کنا شربن کلو اسکاو کی جس پہ پڑوکی دی اوطن ساج کے نموزن دیوین دی یو تی نجاست مارون شوڑکا سنچ مسجد جمہور دی او دیم تیدا مارون حچکا سل تسبیح دی دی دا اختلاق ہم دی رواق او دا, دا جو دی ساری سوری جو دی سانی پوری مصور الکلا با آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را را را موڑ کو ہفتار وا ہوگو اور فشکر اللہ لہو اللہ عمل اللہ دون دے اصل مقصد اخلاص تے جی دا اخلاص دا عمل اخلاقی کی کی بنگا نہ دریم روات سے متعلق ہیں جو نے سالس ہوئے کہا تو لیکن ابو بکر وہ تو برو تو درو پھر مسجد وہ پیچھے درلا دو شامت ان تو دارن لون مہاردا درلا طلب وسیف جمعہ کے زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے دورنے ویڈیو میں فرمایا يكون اور شور شام من ذالکا تکلفتی تقد رات سبب درجا کر او مزکور صلیم اخراج دا او قصوا ودنیش لا قصوا ودنیش قصوا تدریش یول سوگی دی مکاما بگنی گربئی قال کنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبارہ دا کار نصی کی یہ نبی نے سلام کرنے تو فرید دے تو سپیلارہ ارتن تھا مانو مدار کس پہ پلطی بدلا کار انہوں نے نام مرداد دے چمڑی کی کتھے فری دی ذات کلم جامعۃ علمیہ تعلیم کرشی فقۃ القتل قاری قتل کو سید نوستر بک پیدا کر کہ وقفت فراش لوک فرات اپ کر جمع علم میں گلاچدا معلوم نہیں انما امس کالہ پاکستان اد بکین لے گئے انما امس کالہ نے چیز ساتھ نہیں ایسا تھے انہوں نے جہاد پر جان دوڑا بول تو ارسل قلبی و جنم او کن من خلق کر پہ کار پسیدا صبر سے وی اما کا فنگی کم مقررہ تھا فینما سمے تا لا چل میں جدا د مشورت نے جو کہا ذکر کہ داری تائی تمہارت محارم العلوم میں حراش تلح محارم لوال کو لے گئی فرات فینما سمے کرا کر بتا بسم اللہ بکر سی والا د قبول النوال تو باب معلم ایر من المخرجين القبل ودبر لقولی تعالی او جاهد احد احد من